روزہ افسر کے مافیت رحمت اللہ علیہ کے اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے تعلق ماللہ کی قیمت اللہ جس کو مل جائے تو اس کی ساری دنیا ہے اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں شاہد محمود نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں آج سب چیزیں رکھ دی جائیں خوبصورت لڑکیاں موتی سونے چاندی کا ڈھیر مال اشرفیاں وزارت के کے के اور اعلان کر دیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی تو کسی نے خوبصورت لڑکیاں لے لی کسی نے سونے چاندی کا ڈھیر کیا کسی نے اشرفیاں لی لیکن شاہ محمود کا غلام ایاز اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ ایاز تم کیوں نہیں اٹھتے ہو تم بھی کچھ لے دو وہ بادشاہ کا آشت باوفا اور سچا غلام تھا مولانا رومی فرما جن کہ اراد اٹھا وہ نہ شخصیوں کی طرف نظر رکھتا ہے نہ خوبصورت لڑکیوں کی طرف نہ گورنری کی کرسیاں دیکھتا ہے نہ کوئی چیز اٹھاتا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور سیدھا چلا جا رہا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ظالم کہاں جا رہا ہے کیونکہ یہ شخص کہ ہر شخص اس سے ہوشیار تھا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 وہ اس کی ہو جائے گی تو سب لوگوں نے تو چیزیں لے لی اور میں نے شاہ کو لے لیا شاہ نے اس سے کہا کہ تو مجھ کو لے کر کیا پائے گا حسین عورتیں لیتا تو کچھ فائدہ ہوتا اشرپیاں سونا چاندی روپیہ پیسہ یہ لے لیتا تو کچھ مزے اڑاتا مجھ کو لے کر کیا کرے گا ابیاس کا جواب سنیے اس نے کہا کہ حضور جب بادشاہ میرا ہے تو سلطنت میری ہے اور یہ وزیر جنہوں نے نظارہ کے عثمہ کی کرسیاں دی ہیں جگہ کی آنکھیں بدلیں گی آپ غزرناک اور ناراض ہوں گے تو یہ میرے جوتے پالش کریں گے کہ تم شاہ کے مقرر اور پیارے ہو چلو ہماری سفارش کر دو تو اگر آپ میرے ہیں تو ساری سلطنت میری ہے یہی کام دنیا میں اللہ والے کرتے ہیں اللہ والے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز لینی چاہیے لہٰذا وہ سارے جہان کے بازاروں سے گزرتے ہیں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 دوستو اللہ تعالیٰ یہ مقام ہم سب کو نصیب کر دے ورنہ آپ نے دنیا میں بہت کباب کھا لیے بہت بریانی کھا لی بہت مکانات بنا ڈالے بہت فیش کر لیے لیکن جب روح بند ہوگی تو صرف قبر لپیٹ کر قبر میں اتارا جائے گا تب معلوم ہوگا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں تھا اور جو اللہ کو پا گیا وہ اپنے ساتھ اللہ کو لے جائے گا قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ اس کے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہوگا اسی لیے حاکم داج اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے تجھی کو جو یہاں جلوفرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا تجھی کو جو یہاں جلو فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا یعنی جس نے اللہ کو دنیا میں نہ پایا اس کا دنیا میں پیدا ہونا نہ ہونا سب بیکار ہے بندے کی قیمت مالک کی رضا سے لگتی ہے کراچی میں اگر کوئی بہت بڑا رئیس ہے ایک لاکھ آدمیوں سے سلام کر رہے لیکن قیامت کے دن اس کی کیا عزت اور قیمت ہوگی اس کی قیمت کا اس وقت پتا چلے گا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے غلام کی قیمت مالک کی خوشنودی اور خوشی سے لگتی ہے غلاموں کی قیمت غلاموں کی واواز سے نہیں لگتی ایک غلام کے ساتھ ایک لاکھ غلام ہے تو ٹوٹل کیا ہوگا غلام ہی ہوگا لیکن یہ غلام کو کوئی نہیں پوچھتا صرف اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے تو اس کی قیمت کا پتہ قیامت کی منڈی میں چلے گا وہاں اس کی قیمت معلوم ہوگی اس لیے سید سلیمان نزوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہرشد اکڑا رہا ہے کہ میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں زمیندار ہوں مالدار ہوں میں اتنا بڑا معذر انسان ہوں حالانکہ اصل میں کچھ بھی نہیں لہٰذا فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یعنی کہ ویسے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے بتاؤ بھائیوں کتنا سادہ اور پیارا شیر ہے لوگ اپنتے ہیں کہ ساتھ میں تو اسمبلی کا ممبر ہو گیا میں فلاں وزیر ہوں فلاں مالدار ہوں فلاں فیکٹری کا مالک ہوں ارے میاں یہ سب کیا ہے یہ سب اللہ کی نعمت ہے نعمت کا شکر ادا کرو اور نعمت دینے والے کو راضی کرو ورنہ جو لوگ کھا کر نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کر رہے تو ان کی نعمت ان کے لیے آزاد بن جائے گی تو یہ بات عرض کر دی کہ اللہ کی محبت نسبت اولیاء اللہ باغ والی زندگی اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے اور دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں اللہ والے نہیں ہیں وہ پرانے پاک کے ممکن ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ اے ایمان والوں سے یار تقوی والے بن جاؤ مگر تقوی والے کیسے بنو گے اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے تو قیامت تک اللہ کے ذمے ہے کہ وہ اللہ والے پیدا کرتے رہیں گے حضرت عقیم الامت تانوی رحمتہ اللہ علیہ ڈیڑھ ہزار کتابوں کے مصنف بڑے بڑے علماء کے شہر وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم دیکھو یہ قتم ہے ایک اللہ والے کی مجز کی سو برس میں ایسا عالم پیدا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب کوئی ولی انتقال کرتا ہے تو اس کی کو اللہ تعالی خالی نہیں رکھتے اس کی کرسی پر دوسرا مقرر کر دیا جاتا ہے مگر دنیا احمد ہے مرنے کے بعد قدر کرتی ہے مفتی آرم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہر اتوار کو مجلس میں صرف ستر اسی آدمی آتے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تو کئی لاکھ آدمی تھے ایک دن جلے نے کہا کہ ہائے ظالم آج تو تم اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے مگر جب یہ اللہ کا بلی زندہ تھا تو اس کی صحبت سے تم محروم رہے مرنے پر تمہیں ہوش آیا کہ چلو بھائی کندھا لگا لیں میرے شہر شاہدوری صاحب پھول پوری رحمت لڑائی پر مارتے تھے کہ موٹی کی بات ہے تم مٹھائی کپڑے والوں سے کپڑے لیتے ہو آم والوں سے آم لیتے ہو تو اللہ والوں سے کیا لینا چاہیے وہاں بھی جا کر دنیا مانگتے ہو کہ تعویذ دے دو وہاں بھی کچھ نہ کچھ دنیا ہی لے کر جاتے ہو ارے ہم کہتے ہیں کہ دعا کرانے کو منع نہیں کیا جاتا مقدمے کی دعا کروا لو تعویز لے لو فیکٹری کی برکت کے لیے بھی تعویذ لے لو لیکن اگر تم نے اللہ والے سے اللہ تعالی کی محبت نہیں سیکھی تو تم نے ان کی قدر و منزل کر ادا نہیں کیا صاحب مٹھائی والے سے جا کر کہو کہ تمہارے پاس کپڑا ہے گز कपड़ा کپڑا چاہیے تو وہ ہنسے گا کہ مٹھائی والے سے کپڑا مانگتے ہو تو اللہ والوں سے دنیا تو مانگتے ہو اللہ کو کیوں نہیں مانگتے چین اور سکون کی دولت صرف اللہ والوں کے پاس ہے ایسا دن جس کو اللہ نے اپنی محبت کی نحمت سے نوازا ہوا ہو اور جس نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہو ان کی صحبت میں کچھ دن رہشاء اللہ حالات بدل جائیں گے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مہینہ بادشاہوں کے پاس رہ لو ایک مہینہ وزیر اعظم کے پاس رہ لو ایک مہینہ مالداروں کے پاس رہ لو ایک مہینہ ان لوگوں کے پاس رہ لو جو شراب و کباب ذنا اور سنیما میں مست ہیں اور ایک مہینہ کسی اللہ والے کے پاس رہ لو اللہ والوں کے پاس رہ لو تو تم قسم اٹھا کر کہو گے کہ چین تو ان اللہ والوں ہی کے پاس گناہوں میں چین کہاں وہ تو آزاد میں مبتلا ہے جس کو دودھم دیکھتی ہے جس کو دودھم دیکھنی ہو وہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرے وہ غیر اللہ میں دل پھسائے جس کو دنیا ہی میں رات دن دودھم کی آگ میں جلنے کا شوق ہو وہ عورتوں سے نظر لڑائے اور ان کے رشت میں اپنے دل کو بے چین رکھے لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے پاس رہ کر بھی دیکھو اگر ابھی تمہیں اللہ کی محبت کا ذائقہ نہ ملا ہو لیکن جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو کتنا سکون ملتا ہے اگر کسی کے پاس فرج نہیں ہے تو اپنی بوتل کسی دوسرے کے فرج میں رکھ کر دیکھو ٹھنڈی ہو جائے گی اسی طرح ان اللہ والوں کے پاس رہ کر دیکھو تمہارا دل بھی سکون سے ٹھنڈا ہو جائے گا جب ان کے پاس بیٹھنے کے یہ انعام ہے تو خود ان اللہ والوں کو اللہ کے نام سے کتنا سکون حاصل ہو سکتا شاموں کے سروں میں تاج گران سے درد اکثر رہتا ہے اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا رہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ والوں سے فتح نہیں ہوتی وہ معذم نہیں ہوتے اللہ والوں سے بھی فتح ہو سکتی ہے لیکن فطا کی طرف ذرا سا میلان ہونے پر ان کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے جیسے گرم کی جڑ گہری ہو اور اس کو اکھاڑا جائے تو تار تار کی آواز آتی ہے اللہ والوں کے دل میں اللہ کے تعلق کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اگر وہ چاہے بھی تو ان کے لیے گناہ کرنا ناممکن ہوتا ہے اور اگر وہ چاہے بھی تو ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ اتنی پریشانی پیدا کر دیتا ہے اللہ کے تعلق کی بنا پر ان کو اتنی بے ہوتی ہے کہ وہ ویلنس نکالتے ہیں ان کو گناہ بڑی مصیبت معلوم ہوتا ہے جب وہ گناہ کی لذت اور اللہ کی نافرمانی کا پیلنٹ نکالتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سودا مہنگا ہے دو منٹ کی لذت کے لیے کون ہر وقت پریشانی اٹھائے دو منٹ کی لذت کے لیے دل بے چین ہوتا ہے اور آزاد ال کے ہتوڑے دل پر لگتے ہیں اور دماغ پر جوتے پڑتے رہتے ہیں چہروں پر بھی فٹکار برستی ہے <سؤال> حوال حاضر نہیں رہتے قلب حاضر نہیں رہتا گفتگو سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص آج کوئی گناہ کر کے آیا ہے ہر گناہ سے عقل کو نقصان پہنچتا ہے گناہ سے عقل میں فطور آ جاتا ہے اور نیکی سے اللہ تعالی عقل کی سلامتی عطا کرتے ہیں مزید یہ جو دعا ہے شکل قدر کی اللہ کا دعا لیکن اس کو سارے سال مانگ سکتے اور رمضان شریف میں بھی معلوم یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب میں اپنے بندوں کو معاف کر دینا حقوق اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر یہ مہینہ بڑا فضیرت والا مہینہ ہے بہت زیادہ اس قدر کرنی چاہیے اور بہت زیادہ ہے اس کی جو ہے وہ ایک ایک لمحہ ہے اور ہمارے گزرگوں کا تو یہ عالم تھا تو کمزوری کا زمانہ ہے ہفتے ہفتے پندرہ منٹ بیٹھتے ہیں لیکن ابھی ہمارے روز سال کے ماشاء اللہ بارہ بارہ بجے تک مجھے چلتی رہتی صبح سے لے کر رات تک اور لوگ ذوق و شوق سے بیٹھے رہتے ہیں قیمت ہے لمحات کی زندگی کے لمحات کی قیمت ہے کیونکہ معلوم ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے مال کمانا منع نہیں آسائش حاصل کرنا منع نہیں کوئی جو جائز نعمت ہے اس کو حاصل کرنا کوئی منع نہیں لیکن اس کے پیچھے اپنے دین کو برباد نہ ہونے بہت تین کی لمحات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص خضیلت عطا فرمائی ہے اس قدر شرف پہنچا ہے اس مہینے کو کہ اس, اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرنے والے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندوں کی دعاؤں آگے لہذا خوب مانگنے کا بھی مہینہ ہے وہ استفار اور لا الا اللہ کی کسرت لا الہ کلمہ ہے اتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور ایک کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اب اس کی حقیقت تو وہی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہی آتی ہے زبان سے تو حیرات کی کہ دیتا ہے کہ ہاں بھائی کلمہ بڑی دولت ہے لیکن اہر اللہ کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے اس کا یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے اس کی قیمت دل میں بیٹھ جاتی ہے لہٰذا صحبت کا بھی خوب اہتمام رکھے اور صحبت خود ایک بڑی عبادت ہے اور اہر اللہ کی صحبت ایک صحبت خود ایک بڑی عبادت ہے اور مزیدار عبادت ہے کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں یہ بھی یہ بغیر تقریر بغیر بیان بغیر ذکر کے یہی یہ بھی ایک عبادت ہے تو اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے اور بھی جس کو جہاں مناسبت ہو مناسب شرط ہے کسی کو اگر ایک جگہ فائدہ نہ ہو رہا ہو تو دوسری جگہ جا کے وہ تعلق کر سکتا ہے لیکن اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے اور یہ سب, سب سے بڑی یعنی اللہ کا راستہ طے کرنے کا سب سے بڑا اور اہم اور, اور ایسا جز ہے کہ اس جز کے بغیر اللہ کا راستہ طے ہی نہیں ہو سکتا اس لیے شہرت کا خوب اہتمام ہو اور استفاع اپنے گناہوں پر ہو اور جتنا ہو سکے بھائی یہ محنت یہ محنت کا مہینہ ہے جتنا ہو سکے محنت کر لو ہم سے زیادہ نہ ہو نیند بھی پوری ہو لیکن تھوڑی سی اپنے آپ کو مجھے اختیار کرے اس مہینے میں مجھے کیسے کیسے مجھے آداد کیے ہیں لیکن ہمارے اعظم نے تو فرمایا کہ بھائی تم کچھ سو بھی لو کھا بھی لو اور ڈھونڈ لو لیکن بھئی گناہ نہ اور تینوں میں چیزیں جو میں بار بار غلط کر رہا ہوں کہ گناہ نہ کرنے میں سب سے بڑی چیز نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت اور زبان کی حفاظت نگاہ اور دل کی حفاظت تو سب سے اہم اور سب سے مشکل کام ہے لیکن زبان کی حفاظت بھی بہت مشکل کام ہے جیسے کوئی بات سامنے والے نے کہی فوراً فوراً اس کا جواب نکال لیا دیا سوچے سمجھے اس سے گناہ سرگرد ہو جاتا جب کوئی بات کرے اس کو تعامل سے سنے سمجھے جواب دے اور تعامل کے ساتھ سوچ کر کہ کہیں میری اس بات سے اللہ تارا تو انشاءاللہ شاء بھی محفوظ رہیں گی غبت سے بھی محفوظ جوت سے بھی محفوظ اور ادا رسانی سے بھی محفوظ ادھر بھی پہنچ جاتی ہے ذرا ذرا سی بات پہ اس سے بہت امتیاز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توجہ منصف السلام علیکم ورحمۃ اللہ